بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین و والسلام على اشرف الامبیا او اما بعد میرے پیارے محترم سننے والے سننے والیاں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آج دوسرا حصہ ہے تفسیر احسن البیان کا جو کہ صورت البقرہ جن میں ہم پڑھیں گے صورت البقرہ ایک مدنی صورت ہے اس کے آیات ہیں دو سو اس کے رکوع ہیں چالیس اور ان تعالی اللہ ہم یوں ایک قسم کی شرح اور تفسیر بیان کرنے والے ہیں کہ سب سے پہلے ہم آیات کی تلاوت فرمائیں گے اس کے بعد ترجمے کا ذکر کریں گے ترجمہ کے بعد تفسیر موضوعی تفسیر بیان کریں گے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 اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کے طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں اب میرے پیارے سننے والوں ہم ان آیات کی تشریح اور تفسیر بیان کریں گے اس صورت میں آگے چل کر گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے اسی لیے اسے سورہ بقرہ گائے کا گائے کے واقعے والی صورت کہا جاتا ہے حدیث میں اس کی ایک خاص فضیلت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے فرمایا لا تجاروتک مقابلہ ان نشیطان ينفر من البئی تلدی تقرا افی صورت البقرا صحیح مسلم کی حدیث نمبر سات سو اسی کے اعتبار سے یہ مدنی دور کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے البتہ اس کی بعض آیات حجت الوداع کے موقع پر نازل ہوئیں بعض کے نزدیک اس میں ایک ہزار خبر ایک ہزار احکام اور ایک ہزار منہیات ہیں ابن کثیر کے مطابق منہیات کا مطلب ہے حرام اور ممنوع چیزیں الف لا میم سے مراد انہیں حروفی مقطعات کہا جاتا ہے یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف ان کے معنی کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے لہٰذا یہ بہات میں سے ہے واللہ اعلم و بھی مرادی البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور فرمایا ہے جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا اس سے اس کے اس کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی کا اجر دس گنا ہے میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے جامع الطرمی کی حدیث دو ہزار نو سو دس ومعون ضلع کا مطلب اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں جیسے کہ دوسرے مقام پر ہے تنزیل الكتاب لا الخی طبیلا من رب العالمين بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ خبر بیمانہ نہیں ہے ائی لاتر فی اس میں شک نہ کرو علاوہ ازیں اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان کی صداقت میں جو احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں ان سے انسانیت کی فلاح و نجات و بستہ ہونے میں اور جو عقائد جیسے کہ توحید و رسالت اور معاد کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں ان کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں آنکھ والا تری قدرت کا تماشا دیکھے دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے اور پھر جو نازل کردہ کتابوں کے بارے میں ویسے تو یہ کتاب الٰی تمام انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے لیکن اس چشم فیض سے سیراب صرف وہی لوگ ہوں گے جو آب حیات کے متلاشی اور خوفِ الہی سے سرشار ہوں گے جس کے دل میں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دہی کا احساس اور اس کی فکر ہی نہیں اس کے اندر ہدایت کی طلب یا گمراہی سے بچنے کا جذبہ ہی نہیں ہوگا تو اسے ہدایت کہاں سے اور کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے اور پھر امور غیبیہ کے بارے میں امور غیبیہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا ادراک عقل و حواس سے ممکن نہیں جیسے ذات باری تعالی وہی الہی جنت دوزخ ملائکہ عذاب قبر اور حشر اجساد وغیرہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ما ماورائے عقل و احساس باتوں پر یقین رکھنا جزو ایمان ہے اور ان کا انکار کفر و ضلالت ہے نماز کی اقامت کے بارے میں اقامت سلاد سے مراد پابندی سے اور سنت نبوی کے مطابق نماز کا اہتمام کرنا ہے انفاق سے مراد انفاق کا لفظ عام ہے جو صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں کو شامل ہے اہل ایمان حزب استطاعت دونوں میں کوتاہی نہیں کرتے ماں باپ اور اہل عیال پر صحیح طریقے سے خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے اور باعث اجر و ثواب ہے اور پچھلے کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئی وہ سب سچی ہیں لیکن وہ اب اپنی اصل شکل میں دنیا میں پائی نہیں جاتی نیز اب ان پر عمل بھی نہیں کیا جا سکتا اب عمل صرف قرآن و اس کی تشریح نبوی یعنی حدیث پر ہی کیا جائے گا اس سے بھی یہ بھی معلوم ہوا کہ وہی اور رسالت کا سلسلہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و پر ختم کر دیا گیا ہے ورنہ آپ صلی اللہ علیہ و کے بعد اگر وہی نازل ہونے والی ہوتی تو اس پر بھی ایمان لانے کا ذکر اللہ تعالیٰ ضرور فرماتا مسئلہ خط میں نبوت کی مزید وضاحت کے لئے ملاحظہ فرما سکتے ہیں صورت الحضاب کی آیت نمبر چالیس پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من من و هم المفلحون یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہی فلاح پانے والے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے خطم اللہ وعلی سمعهم وعلی عذاب عظیم اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُونُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں آیات کی تفسیر یہ ان اہلِ ایمان کا انجام بیان کیا گیا ہے جو ایمان لانے کے بعد تقوع و عمل اور عقیدہ صحیح کا اہتمام کرتے ہیں محض زبان سے اظہار ایمان کو کافی نہیں سمجھتے کامیابی سے مراد آخرت میں رضائی الہی اور اس کی رحمت و مغفرت کا حصول ہے اس کے ساتھ دنیا میں بھی خوشحالی اور سعادت و کامرانی مل جائے تو سبحان اللہ ورنہ اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے گروہ تک کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو صرف کافر ہی نہیں بلکہ اس کا کفر عینات اس انتہا تک پہنچا ہوا ہے جس کے بعد اس سے خیر اور قبول اسلام کی توقع ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں اور اسی حساب سے آپ کی کوشش فرماتے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب ہی میں نہیں ہے یہ وہ چند مخصوص لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے جیسے کہ ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ, وغیرہ وغیرہ ورنہ آپ کی دعوت و تبلیغ سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے حتیٰ کہ پورے جزیرہ عرب اسلام کے سائے عاطفت میں آ گیا پھر جو ہے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ان کا ان گروکا کے عدم ایمان کی وجہ سے بیان کی گئی ہے کہ چونکہ کفر و معصیت کے مسلسل ارتقاب کی وجہ سے ان کے دلوں سے قبول حق کی استعداد ختم ہو چکی ہے ان کے کان حق بات سننے کے لیے آمادہ نہیں اور ان کے نگاہیں کائنات میں پھیلی ہوئی رب کی نشانیاں دیکھنے سے محروم ہیں تو اب وہ ایمان کس طرح لا سکتے ہیں ایمان تو انہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے اور ان سے معرفت کردگار حاصل کرتے ہیں اس کے برعکس لوگ تو اس حدیث کا مصداق ہیں جس میں بیان کیا گیا ہے کہ مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نکتہ پڑ جاتا ہے اگر وہ توبہ کر کے گناہ سے باز آ جاتا ہے تو اس کا دل پہلے کے طرف صاف شفاف ہو جاتا ہے اگر وہ توبہ کے بجائے گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ پھیل کر اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ زنگ ہے جسے اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے یکبون یعنی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دنوں پر زنگ چڑھ گیا ہے جامع و ترمیزی کی حدیث تین ہزار تین سو چونتیس اسی کیفیت کو قرآن نے ختم مہر لگانے سے تعبیر فرمایا ہے جو ان کی مسلسل بدعمالیوں کی منطقی نتیجہ ہے اسی کو بعض جگہ بل طبع اللہ علیہ کف کے الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے اللہ نے ان کے کفر کے وجہ سے ان پر مہر لگا دی اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوقا دی ومََ شعرون دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے مگر وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو دھوکا نہیں دیتے اور وہ شعور نہیں رکھتے فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا يكذبون ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے پس اللہ نے ان کے بیماری بڑھا دی اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اس بنا پر کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُونَ في الْأَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا يشعرون سن لو بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے واذا قیل لهم امنو کما امن الناس قالو انؤمن کما امن السفهاء صف کل يعلمون اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں سن لو بے شک وہی بیوقوف ہیں لیکن وہ نہیں جانتے وَیدین امنو قولو آمنا۔ ویل مَعْكُمْ ناخم نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اور جب وہ ان سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اور جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں ان لوگوں سے تو ہم صرف مذاق کرتے ہیں آیات کی تفاسر یہاں سے تیسرے گروہ منافقین کا تذکرہ شروع ہوتا ہے جن کے دل تو ایمان سے محروم تھے مگر وہ اہل ایمان کو فریب دینے کے لیے زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نہ اللہ کو دھو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے اور نہ اہل ایمان کو مستقبل فریب میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے سے مسلمانوں کے ان کے فریب کاریوں سے آگاہ فرما دیتا تھا یوں اس فریب کاری کا سارا نقصان خود انہی کو پہنچتا انہی کو پہنچا کہ انہوں نے اپنی عاقبت برباد کر لی اور دنیا میں بھی رسوا ہوئے فی قلوبِ مرض سے مراد بیماری سے مراد وہی کفر و نفاق کی بیماری ہے جس کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے تو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے اسی طرح جھوٹ بولنا منافقین کی علامات میں سے ہے جس سے اجتناب ضروری ہے اور پھر فساد کے بارے میں فساد صلاح کی ضد ہے کفر و معصیت سے زمین میں فساد پھیلتا ہے اور اطاعت الٰہی سے امن و سکون ملتا ہے ہر دور ہر دور کے منافقین کا کردار یہی رہا ہے کہ پھیلاتے وہ فساد ہیں اشاعت وہ منقرات کی کرتے ہیں اور پامال حدود الہی کو کرتے ہیں اور سمجھتے یا دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ اصلاح و ترقی کے لیے کوشاں ہیں اور ان منافقین نے ان صحابِ رضی اللہ عنہم کو بے وقوف کہا جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان و مال کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا اور آج کے منافقین یہ باور کراتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ اکرام رضی اللہ صحابہ کرام رضی عنہم دولت ایمان ہی سے محروم تھے اللہ تعالی نے جدید و قدیم دونوں منافقین کی تردید فرمائی جس سے یہ واضح ہوا کہ کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے دنیاوی مفادات کو قربان کر دینا بے وقوفی نہیں عین عقل مندی اور سعادت ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسی سعادت مندی کا ثبوت مہیا کیا ہے اسی لیے وہ پکے مومن ہی نہیں بلکہ ایمان کے لیے ایک معیار اور کسوٹی ہیں اب ایمان انہیں کا معتبر ہوگا جو صحابہ کرام رضی اللہ ہی کے طرح ایمان لائیں گے فعن اے بی تم بہ فقو اگر لوگ اسی طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے تو یقیناً وہ راہ یاب ہو گئے ظاہر بات ہے کہ نفع یا آجل فوری فائدہ مطلب کے لیے نفع یا آجل دیر سے ملنے والا فائدہ مطلب کو نظر انداز کر دینا اور آخرت کے پائیدار اور دائمی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی فانی زندگی کو ترجیح دینا اور اللہ کے بجائے لوگوں سے ڈرنا پرلے درجے کی صفاحت ہے جس کا ارتکاب ان منافقین نے کیا یوں ایک امت مسلمہ حقیقت بے علم رہے اور شعطین سے مراد سرداران قریش و یہود ہیں جن کے اماں پر وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے یا منافقین کے اپنے سردار اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہوزی ابہم ویم الدہم فی توغیان اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے وہ اس میں بھٹکتے پھرتے ہیں ضلالت فما تجارت تجارتهم وما کین محتدین یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہ دیا اور اس میں وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے مثالهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی پھر جب اس آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا پس وہ دیکھ نہیں پاتے سم بکم عمی فهم لا يرجعون وہ بہرے ہیں گنگے ہیں اندھے ہیں پس وہ سیدھے راستے کے طرف نہیں لوٹیں گے او کسیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق في من الصواعق حذر الموت جون فوقی حضرت یا ان کی مثال زوردار بارش کی سی ہے جو آسمان سے آتی ہے اس میں اندھیرے گرج اور بجلی ہوتی ہے وہ بجلی کے کڑ کے سن کر موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے یہ قید البرق اب کل شاء الله و اب سارم ان شعیم قدیر قریب ہے کہ بجلی اچک لے جائے ان کی آنکھیں جب بجلی ان پر چمکتی ہے تو وہ اس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں چھین لے یقیناً اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے اب چلتی ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف اللہ یاست حضی اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ استحضاء و استخفاف کا معاملہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی جس طرح اس کی شان کے لائق ہے ان سے استحزا کرتا ہے حوالہ تفسیر تبری پہلی جلد 154 صفحہ اور نتیجتاً ذلت و ادبار میں مبتلا کرتا ہے جس کی ایک مثال سورہ حدید کی آیت يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ضرونا نقتبس باسم نوركم قيل ارجعوا ورائكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور الله باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب مما ذكرها اور تجارت سے مراد ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا ہے جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے منافقین نے نفاق کا جامع پہن کر یہی گھاٹے والی تجارت کی لیکن یہ گھاٹا آخرت کا گھاٹا ہے ضروری نہیں کہ دنیا ہی میں انہیں اس گھاٹے کا علم ہو جائے بلکہ دنیا میں تو اس نفاق کے ذریعے انہیں جو فوری فائدے حاصل ہوتے ہیں ہوتے تھے اس پر وہ بڑی خوشی ہوتے اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت دانا اور مسلمانوں کو عقل و فہم سے عاری سمجھتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عم نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے ان کی مثال اس شخص کسی ہے جو اندھیرے میں تھا اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چیزوں اس پر واضح ہو گئیں دوفعتاً وہ روشنی بجھ گئی اور وہ حسب سابق تاریکیوں میں گھر گیا یہی حال منافقین کا تھا پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے حلال و حرام اور خیر و شر کو پہچان گئے پھر وہ دوبارہ کفر و نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی بحوال فتح قدیر شوقانی امام کی پھر ذکر کیا گیا یہ منافقین کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے جس پر کبھی حق واضح ہوتا ہے اور کبھی اس کے بابت وہ ریب و شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں پس ان کے دل ریب و تردد میں اس بارش کی طرح ہے جو اندھیروں جیسے کہ شکوک کفر اور نفاق میں اترتی ہے گرج چمچ سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں حتیٰ کہ خوف کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں لیکن یہ تدبیریں اور یہ خوف و دہشت انہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکے گا کیونکہ وہ اللہ کے گھیرے سے نہیں نکل سکتے کبھی حق کی کرنیں ان پر پڑتی ہیں تو حق کے طرف جھک پڑتے ہیں لیکن پھر جب اسلام یا مسلمانوں پر مشکلات کا دور آتا ہے تو پھر حیران و سرگردان کھڑے ہو جاتے ہیں بحوالِ ابن کثیر منافقین کا یہ گروہ آخر وقت تک آخر وقت تک تزبزب اور گو کا شکار اور قبول حق اسلام سے محروم رہتا ہے اور آخری آیت میں اس امر کی تنبیہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کو صلب کر لے اس لیے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے گریزاں اور اس کے عذاب اور مواخذے سے بھی کبھی بھی خوف نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ المر فل فل تم تمون وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور اس نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر اس کے ذریعے سے کئی قسم کے پھلوں سے تمہارے لیے رزق نکالا پس تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ اس حال میں کہ تم جانتے ہو وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُو شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ اور اگر تم اس قرآن کے متعلق شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو تم اس جیسے ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلالو اگر تم سچے ہو فَإِن لَم تفعلوا وَلَن تفعلوا النار النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ و لِلْكَافِرِينَ چنانچہ اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور تم گھر بھی نہیں سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے وبشر الذي ن آمنوا عمل الصالحات أن لهم جنّات تجري من تحت الأنهارجنّات تجر من تحتها الأنهار كلما رزق منها م من فرة الرزق قال هذا الذي رزقنا من قبل. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوه به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجی جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے یقینا ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جب بھی انہیں اس میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا اور ان کو اس سے ملتا جلتا پھل دیا جائے گا اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے اب چلتے ہیں ان آیات کے تفسیر کی طرف تو ہدایت اور ضلالت کے اعتبار سے انسانوں کی تین گروہوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی دعوت تمام انسانوں کو دی جا رہی ہے فرمایا کہ جب تمہارا اور کائنات کے خالق اللہ ہے تمہارے تمام ضروریات کا مہیا کرنے والا بھی وہی ہے تو پھر تم اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو دوسروں کو اس کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو اگر تم عذاب خدا وندی سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور صرف اس کی عبادت کرو جانتے بوجھتے شرک کا ارتکاب مت کرو تو کے بعد اب رسالت کا اس بات فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل فرمائی ہے اس کے منظلم مین اللہ ہونے میں اگر تمہیں شک ہے تو تم اپنے تمام حمایتیوں کو ساتھ ملا کر اس جیسے ایک ہی صورت بنا کر دکھا دو اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی یہ کلام کسی انسان کی کاوش نہیں ہے کلام الہی ہے کلام الہی ہی ہے اور ہم پر اور رسالت محمدیہ پر ایمان لا کر جہنم کی آگ سے بچنے کی سعی کرنی چاہیے جو کافروں ہی کے لیے تیار کی گئی ہے پھر اس کے بعد قرآن کریم کے ذکر میں کہ ایک قرآن کریم کی صداقت کی ایک اور واضح دلیل ہے کہ عرب و کے تمام کافروں کو چیلنج دیا گیا لیکن وہ آج تک اس کا جواب دینے سے عاجز و قاصر ہیں اور یقیناً قیامت تک آجز و قاصر رہیں گے پھر وقود الحاس الحجارہ حجارہ پتھر پتھر سے مراد بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ گندک کے پتھر ہیں اور بعض حضرات کے نزدیک پتھر وہ کہ وہ اسنام بت بھی جہنم کا ایندھن ہوں گے جن کے لوگ دنیا میں پرستش کرتے رہے ہوں گے جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا جہنم کا ایندھن ہوں گے اور اس کی مزید تفصیل دیکھنے کے لیے سورہ امبیا آیات 98 سے لے کر 101 سو اور صورت الزخرف ظہرف 58 کی حواشی بھی دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جہنم اصل میں کافروں اور مشرکوں کے لیے تیار کی گئی ہے اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جنت اور دوزخ کا وجود ہے جو اس وقت بھی ثابت ہے یہی سلفِ امت کا عقیدہ ہے یہ تمثیلی چیزیں نہیں ہیں جیسا کہ بعض متجدین اور منکرین حدیث باور کراتے ہیں قرآن کریم نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ فرما کر اس بات کی واضح کر دیا اس بات کو کہ ایمان اور عمل صالح ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے عمل صالح کے بغیر ایمان سمر آور نہیں اور ایمان کے بغیر اعمالِ خیر کی اند اللہ اخروی لحاظ سے کوئی اہمیت نہیں اور عمل صالح کیا ہے جن میں دو شرطیں موجود ہوں یعنی جو سنت کے مطابق ہو اور خالص رضائے الٰی کی نیت سے کیا جائے خلاف سنت عمل بھی نا مقبول اور نمود و نمائش اور ریاکاری کے لیے بھی کیا گیا عمل بھی مردود و مطرود ہے متشابہہ کا مطلب یا تو جنت کے تمام میووں کا آپس میں ہم شکل ہونا ہے یا دنیا کے میووں کے ہم شکل ہونا تاہم یہ مشابہت صرف شکل یا نام کی حد تک ہی ہوگی ورنہ جنت کی میووں کے مزے اور ذائقے سے دنیا کے میووں کو, کو کوئی نسبت ہی نہیں ہے جنت کی نعمتوں کی بابت حدیث میں ہے ملا آئین الراعت والا عضون السمیت والا خط و اعلیٰ قلبی بشر صحیح بخاری کی حدیث نمبر چار ہزار سات سو اناسی چار ہزار سات سو نہ کسی آنکھ نے انہیں دیکھا نہ کسی کان نے انہیں سنا اور دیکھا سننا تو کجا کسی انسان کے دل میں ان کا گمان بھی نہیں گزرا